بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا نعبد و ایا کا الصراط المستقلیم صراط لزین انایم کا تعلق انسان کے قول سے ہے اس کو قولی عبادت کہتے ہیں مثلاً پکارنا دعا کرنا التجا کرنا اللہ کی ہمدو صلاح کرنا اس کی عظمت کا اظہار کرنا اسے قولی عبادت کہتے ہیں عبادت کی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 میری اس مدد مانگنے کو اور میری اس پکار کو وہ سن رہا ہے تو یہ پکارنا اس بزرگ کی کیا بن جائے گی شاہباز عبادت اور کلمے میں کیا پڑھا پڑا لاح اللہ کے سوا عبادت کے لائے کو یہ اشکال سارے ختم ہو گئے یہ جو بچارے جاہل قسم کے ملنا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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعاؤ اد ہوبادہ آپ نے فرمایا عبادت نام ہی دعا کا ہے ادعاؤ اد ہوا دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں بفی روایت ان اور ایک اور حدیث میں آیا اداؤ مخصل عبادہ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 نبی پاک تحجد میں کھڑے تھے میں بھی وضو کر کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئی ایک دو سورتیں پڑیں گے رکو کریں گے نماز مکمل ہو جائے گی لیکن نبی پاک نے ایک رکت میں آٹھ سپاہیں پڑ دی میں پیچھے کھڑا ہوں اتنا ہی لمبا رکو کیا اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ کیا جب سلام پھیرا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا ابن عباس تو کب کے کھڑے ہو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 اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں کہ عبادت اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا ادعاؤں ہوول عبادہ ادعاؤں مخل عبادہ اس سے پہلے آپ کو سورت فاتحہ میں لانا چاہتا ہوں ای کا نابدو و ایا کا نستعی یہ میری بات آپ ذرا ہے تو تھوڑی سی علمی بات کر بڑی آسان کروں گا آپ کے لیے عربی بڑی عجیب زبان ہے اس میں حرف کا بھی معنی بن جاتا ہے لفظ کا بھی مانا بن جاتا ہے ای کا ناگودو وا اییا کا یہ جو واو ہے نا درمیان میں اییا کا ناگودو و ا نستئی یہ جو درمیان میں واو ہے اس کو کہتی ہیں واو تفسیریہ کہیے ذرا تفسیریہ واو تفسیریہ کیا ہوتی ہے اس سے جو پہلا جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ مفسرا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 آیت نمبر ہے ایک سو... نو آیت نمبر نو سورت کا نام سورت انفال آیت نمبر ایک سو اکسٹھ سفر نمبر ایک سو اکسٹھ اور آیت نمبر نو پڑھیے جی اس ربکم سو نب آپ کی زبان میں معنی کرتا ہوں استگاسا کرنا استگاسا کیا ہوتا ہے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 گھوڑے ان کے پاس کوئی نہیں اور یہ تین سو تیرہ نیر مسلح سامنے جنگ جو ہزار کا لشکر ہے رات کا وقت آیا اللہ وہ نقشہ کھینچتا ہے اس تستگی سو جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے جب تم فریادیں کرتے تھے کس سے, اپنے رب سے. کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں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 اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں اور زمین پر ہو گئی ہے اور داری اس کی بھیگ گئی ہے تو پھر میرا زمیر کہتا ہے اتا اللہ شاہ بخاری تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد جھک گیا اللہ اللہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد کریم جھک گئے ہیں صلح وسلم اس تستگی سون رب جب تم فریادیں کرتے تھے رب اپنے رب کے آگے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 سورت کا نام ہے سورت آل امران پارہ ہے چوتھا سپارہ چوتھا سورت کا نام سورت آل عمران آیت نمبر ایک سو چوبیس آیت نمبر ایک سو چوبیس گیا جی بالکل سفے کی آخری سطر پہ چلے جائیے جی آخری سے پہلی سطر آخری دو سطریں سفے کی ولاق نہ سارا کم اللہ ہو بے بدرین وان تم اللہ ماضی کسی کا اس پہ لام اور قد داخل کیا مانا قسم کا بن گیا مانا کس طرح کریں گے ولاق نہ سارا کو ہو بے بدرن کیسے قسم اٹھائی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنی سفتوں کی قسمیں مجھے اپنے خالق مالک رازق موہی ممید مدبر ہونے کی قسمیں مجھے عالم الغیب مختار کل مشکل کشا متصرف فل امور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 تمہارے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں تمہاری تعداد بھی کمزور تھی فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو لال تم تشکرون تاکہ تم شکر اور تمہیں وہ وقت بھول گیا میرے پیغمبر ان کو وقت یاد دلا از تکولو جب میرے پیغمبر آپ کہہ رہے تھے لل کس کو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 مطمئن ہو جائیں بھی سات ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اطمینان نے آ جائے اطمینان نے کل باجائے دل تمہارے مضبوط ہو جائیں اس لیے میں نے فرشتوں کو اتارا یہ نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے مدد کرتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے از خود مدد کے لیے آئے ہیں نہیں فرشتوں کو اتارا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اگلا قانون میرا پھر دوہرا رہا ہوں یاد رکھنا وہ من نسرو علا من ان دلہ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 انہیں ہم جہنم میں داخل کریں گے کیا مسئلہ سمجھ آیا تمہارا رب کہتا ہے ادعونی مجھے, مجھے پکارو مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میرے سامنے التجائے کرو مجھے پکارو اور آگے جا کے آپ میں کیا کہا ان لذیل اجستک کہنا یہ چاہیے تھا ان الزین اجستک ان دعائی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 عبادت ہے جس کو پہلے پکار کہا آیت کے دوسرے حصے میں اس کو کیا کہا عبادت کہا ایک اور جگہ دیکھ لیجی صفحہ نمبر چار سو ترپن نمبر چار سو ترپن سورت کا نام ہے سورت الاحقاف سورت کا نام ہے سورت الاحقاف آیت نمبر ہے پانچ اور سپارہ ہے چھبیسواں چھبیسواں پارہ سورت کا نام سورت احکاف سبحان اللہ وہ نزلو من نزلوم یدو مندو مل ملا یستیب لہو الا یو مل کے من کون ازلو بڑا گمراہ ہے کون بڑا گمراہ ہے من من اس آدمی سے کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے ید کرو میں نا جو پکارتا ہے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 وہ ان کی پکار سے کیا ہے غافل ہے بھائی راہو شیرناس واہ میرے اللہ کیسے سمجھایا میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ بھی سمجھایا بھائی ایک دوڑی دو دوڑی چاہ اس طرح کھول کھول اب ایک کئی لوگوں کے ذہن میں شکوہ جا رہا ہوگا او جی بندے عالمی صاحب آدمی کر رہے ہیں جی یہ ای ایسا تھے بتوں کے بارے میں یہ تو بتوں کے بارے میں جی بت جواب نہیں دے سکتے بت بے خبر ہے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 جن کو پکارا گیا وہ ہو جائیں گے پکارنے والوں کے لیے آدا ان جمع ادوم کی ادوم میں نا دشمن وہ جن کو پکارا گیا شیخ عبد القاد جی حضرت علی حجویری با عدید مستانی سلطان باہو بہاولت ملتانی خواجہ معین الدین کشتی یہ بڑے بڑے لوگ یہ بڑے بڑے ولی یہ بڑے بڑے بزرگ حضرت علی حضرت حسین یہ بڑے بڑے, بڑے بزرگ جو ہیں جو ہیں یہ ہو جائیں گے ان کے لیے آدا ان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 جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو یہ جن کو پکارا گیا یہ بن جائے گے دشمن لم کن کے لیے جنہوں نے پکارا اگلی بات سنیے و کالو بے عبادت ہم نہیں توجہ گئی اس لفظ کی طرف جس لفظ کی طرف میں نے ساری آت پڑھی تھی وہ کالو بے عبادت هم. پہلی آج میں کیا ذکر تھا عبادت کا ذکر تھا کہ پکار کا بولو بولو پہلے ذکر کس کا تھا ان کو پکارا جو جواب نہیں دے سکتے ان کی پکاروں سے وہ بے خبر ہو جائیں گے ان کی جنہوں نے پکارا جن کو پکارا گیا وہ ان کی پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں دعا پکار پکارنا آخر میں جا کے کہا وہ قانون بے عبادت ہند وہ بزرگ ہو جائیں گے ان کی عبادت سے کافرین انکاری منکر ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے پہلے کہا دعا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 نمبر ستائیس سورت کا نام ہے سورت بکرا پارا ہے دوسرا سورت کا نام سورت البرا پارا ہے دوسرا آیت نمبر ایک سو چھیاسی وائزا سالت عبادی انی فنی کریب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 وہ مواہد مواحد کا ہے کہ کا جو رب کی بات نہ مانے رب کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے میں مواہد ہوں کیسا مواحد ہے وہ رب کہتا ہے کی مسلات نماز قائم کرو ہم نے تم پہ نماز فرد کی ہے نماز قائم کرو یہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں کیا ہوں موائد کاہے کا کہ موائد ہے اللہ کا حکم نہیں مانتا اللہ نے فرمایا تو زکات زکات دو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 نہ کیا کرو یہ گلے کرتا ہے مواحد کا ایک ہے اللہ نے فرمایا اپنے بھائیوں پہ بوتان نہ باندھا کرو یہ بوتان باندھتا ہے مواحد کا ایک ہے اللہ نے فرمایا لا تک الزنا زنا کے قریب مت جاؤ یہ بات نہیں مانتا مواحد کا ایک ہے اللہ نے فرمایا تولو تو ہمیشہ صحیح تولو یہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے مواحد کا ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ ملاوٹ جرم ہے اور نبی پاک نے فرمایا منگشا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 کیا ورزش کے لیے جو نکلنا صحیح ہے کیا جو پردہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہے ایک بہن خیال بھی ایک عورت کو ہی آ گیا ہے چلو خیال بھی ایک شریف زادی کو آ گیا دیکھیے پردے کا جو حکم ہے وہ سب عورتوں کے لیے تقریباً برابر ہے اور قرآن نے فرمایا کرنا فی بو تنہنا اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور اگر کبھی باہر نکلنا پڑے تو یدنی جلابی بننا اپنے چہرے پر چادر کے گھونگٹ نکال دیا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 ہمارے میاں والی کے ایک حکیم سے ہوا کرتے تھے حکیم عبد الرحیم خان وہ فرمایا کرتے تھے اگر عورتیں گھروں میں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے دینے لگے